بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ مفتی صاحب کا ایمان افسوس خطاب سن کے دل کو بہت خوشی ہوئی میرا سوال جو ہے, آپ نے اپنے خطاب میں اس بات کی طرف ایک اشارہ کیا تھا اس کے زمن میں مختلف بہن بھائیوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ جو اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو حضرات جو ہے وہ مختلف غیر ممالک میں آتے ہیں اور وہ اسالم لیتے ہیں تو عموماً وہ اسالم دو وجوہات پہ لیا جاتا ہے ایک سیاسی بنیاد پر اور ایک مذہبی بنیاد پر اور 99.9% وہ لوگ نائن پرسینٹ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک تو جو مذہبی ہے اس کے لیے آپ نے کتنی ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ ہے وہ جس وقت یہ تسلیم کر لیں کہ میں مرضی ہوں یا قادیانی ہوں وہ دار اسلام سے خطاب ہوتا, آ, آ, باہر ہو جاتے ہیں لیکن ان کے متعلق کیا پرانا سنت کا حکم ہے آ, کہ جو ان سے جھوٹ بول کر جو ان سے انہیں وہ تکلیف نہیں ہوتی اور اسالم لیتے ہیں اور دوسری بات یہ آ, مزید ایک یہ بھی تشریف فرما دیں کہ جو لوگ مرزی بن کر اسالم لیتے ہیں تو چونکہ وہ دین سے نکل جاتے ہیں تو ان کی ازواجات یہ جی ہیں وہ ان کے اسی طرح حلال رہتی ہیں یا نہیں اور دوسری بات یہ کہ کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ جو اگر انہیں معلوم نہیں تھا اور یا اگر معلوم تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے صرف یہاں کی امیگریشن لینے کے لیے وہ اپنے آپ کو مرضی یا قادیانی نے ڈکلیئر کیا کہ کیا شریعت میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ اس سے طائب ہو کر دین اسلام میں واپس آ سکے اور اس صورت میں ان کو کیا کیا کرنا ہوگا کیونکہ آپ صاحب علم ہیں تو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جو حقائق بیان فرمائیں گے اس سے انگنت دوستوں کا بھلا ہوگا بہت بہت مہربانی جی لاڈریہ لاڈیہ بھائی شکریہ آپ نے ماشاءاللہ واقعی بہت اچھے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی تو یہ تو طے بات ہے کہ جس نے کفر کو پسند کیا اس پر کفر لوٹتا ہے لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے بہرحال کھلے ہیں کھلے رہتے ہیں اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جان جو ہے وہ نکلنی شروع نہ ہو جب تک ملک الموت علیہ و تسلیم نظر نہ آئے اس وقت تک توبہ جو ہے وہ آدمی کرے تو قبول ہو جاتی ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ایم اگر ایم کسی ایم آدمی نے ایسا کیا تو کبھی نہیں وہ توبہ کرے اور اللہ کے حضور گزارش کرے کہ میں بھول گیا ہاں یہ ہے کہ جب آدمی متد ہوتا ہے تو اس پر اسلام پیش کرنا چاہیے اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اگر اسلام کے قوانین نافذ ہوں تو اس کو قطر کیا جائے گا مرتد کی فلاح قتل ہے اور جب آدمی مرتد ہوتا ہے تو اس کی بیوی اسی وقت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے چونکہ نکاح مسلمان کا ہوتا ہے کافر مرتد اور مسلمان عورت کا نکاح میں نہیں ہوتا مرتد کا نکاح جو ہے وہ کسی کے ساتھ کسی وقت بھی جائز نہیں ہے تو اب اگر اس نے ایسا کام کیا ہے وہ دہرا سلام سے خارج ہو گیا تو اب اس کو جب وہ اگر توبہ کرتا ہے چاہے اسی وقت یا دو دن بھاگ یا دو سال بھاگ یا جب بھی تو اس کو دوبارہ نکاح بھی پڑھانا پڑے گا اور ضروری نہیں ہے کہ جیسے وہ برات جاتی ہے برات جائے اسی طریقے سے دو آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر نکاح پڑھایا جا سکتا ہے دو آخر والدمی ہوں تو ان کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ نکاح کی تجویز ہو سکتی ہے اور اس پر یعنی اس کی بیوی پر وہ بھی نہیں ہے کہ اب وہ کسی اور سے شادی کرے گی تب اس کے نکاح میں آ سکتی ہے یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کچھ لوگ بد بختی جب غالب آتی ہے نا تو عقل بھی اللہ چھین دیتا ہے ان کو مسئلہ بتائیں جملو جیم اتنا ہی سوچتے ہو گیا ارے بھائی دین کی کچھ حدیں ہیں تو ان حدوں کو قائم رکھنا چاہیے ہمارے بازو ہیں ہمارے ہاتھ ہیں اذا ہے اگر کو کاٹے تو آدمی کا اتنا بڑا آدمی ہے میں نے تمہارا ایک ناخو ن کھاڑا ہے تو تجھے اتنی تکلیف ہو ایک انگلی تو کاٹی جانا کیا ہو گیا اتنا بڑا آدمی انگلی پر ہی اتنا یعنی آتے سے باہر ہو رہا ہے اس کو بتایا جائے گا انگلی بھی جسم کا ایک حصہ ہے اس کو کاٹنے میں سے تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے اسلام کی حدیں ہیں وہ حد بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہو بڑی نظر آ है ہے اس کو توڑنا اسلام کو برانے کے مطابق ہے اسلام ایک عمارت کا نام ہے جو اینٹوں ایند کے قیمت اگر نکالی جائے گی تو عمارت گر پڑے گی اسی طریقے سے اسلام کے بھی یعنی اینٹیں ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے بونی علیہ السلام و علخم عقاطی اس کے پانچ سکون ہیں اس کی بنیاد پانچ چیزوں کا رکھی گئی ہے تو آج کل یہ ایک بڑا طریقہ چل نکلا جس کو مطلب چھوڑو جناب دین کو اس میں رکھا ہوا ہے چھوڑو جی مولوں نے تو دین کو بڑا سخت کر دیا ہے بھائی واقعی دین اتنا سخت نہیں ہے لیکن دین کوئی نومکن آخری نہیں ہے جس طرح چاہیں جب چاہیں آپ پھیر لیں اس پر بھی تو یعنی دین کی اپنی اڈیں ہیں ان کو قائم رکھنا چاہیے